تارے کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ علب کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ علب اس سے راضی ہو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم وبارکہ وسلم بیٹی بیٹھے اس ٹائم ہے مدنی چینل کے ناظرین آج یوم عید کے سلسلے میں ریکارڈنگ کی ترکیب ہے آج سلسلہ حیات الحوان عید کے حوالے سے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور عید پہ یہ نشر کیا جائے گا جس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت عید کے ایام ہوں گے اور حس معمول پہلے تو ہم اپنے اس سلسلے سے پہلے اچھی اچھی کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ نے ہمیں نیتوں کا مدنی انعام عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ نیتوں کے احکام بھی بیان فرمائے مختلف مدنی پُر بھی دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا کب اللہ تعالی وضہ الکریم کہ تیرا حروف کی نسبت سے صول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں جہاں اللہ عرصہ کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا بتا جیسے قریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عرصہ فضل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آکا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین امگے کرام علیم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب کرام علیم الرضان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین راہی ماہمین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نمبر چار عجائب قدرت الہی اجس وجل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ ان اللہ کہوں گا پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا طوب الا کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الا کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا چھے تمام کام کاج اور مصروفیجات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا سات حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارا 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن وزید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے 36 صورت ہے آیت نمبر 72 73 اینڈ میں ارشاد خدا بندی از سجل ہے فضل لہوم فمینا عقوب بہم ومینا یا قرون بلح منافع مناف عشارب افلا یشکر ترجمۂ کنزول ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا نو اللہ تعالی نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات رکھے اگر بیان کیے گئے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خاج امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا مگر آج کا سلسلہ ایک خصوصی سلسلہ ہے جس میں ایوانوں کے حوالے سے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی تو کبھی اس تعبیر سے خود عبرت حاصل کروں گا اور کسی دوسرے کو بیان کر کر اس کی عبرت کا سمان کروں گا اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس اگر شرعی مسائل بیان کیے گئے تو سیکھ کر کہیں خدائے قدی ارس کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا گیارہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا بارہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کروں گا تیرا اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا علاغیرہ دالک میں نیتن کثیرہ جس قدر نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ یاد رکھیے کہ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے ان الفاظ کو دہرانا کانوں سے سننا یہ نیت نہیں جب تک دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو بہرحال اگر صرف یہ دہرا لیا جائے اور دل میں ارادہ نہ ہو تو ثواب نیت کی حقداری نہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ محمد تو نیتوں میں ہم نے آج کی نیتیں جو سننے کی سادہ حاصل کی اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ آج کا ہمارا سلسلہ کچھ خصوصی سلسلہ ہے یعنی ہم نے اب تک جتنے جانوروں کا بیان سلسلہ حیات الحوان میں سنا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اس سلسلے کے ساتھ خصوصی سلسلے کے ساتھ آج عید کی نشریات میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے چونکہ عید ہے تو سلسلہ کچھ مختلف ہونا چاہیے تھا تو یہ چونکہ ایک اس کا حصہ ابھی تک بیان نہیں ہوا تھا کہ خوابوں میں اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو اس کے کیا احکام ہوں گے اور علماء ایک کرام رحی اللہ الرحمن نے ان جانوروں کو خواب میں دیکھنے کی کیا کیا تعبیریں بیان کی ہیں تو جب جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے اور جانوروں کی بات چلتی ہے تو ایک جانور ایسا ہے جس کا تذکرہ عام طور پر سب سے پہلے کیا جاتا ہے اور وہ کون سا جانور ہے بچہ بچہ جانتا ہے جسے کہا جاتا ہے جنگل کا بادشاہ جی ہاں اب جس جانور کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی وہ شیر ہے شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ شیر کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان کی جائے یہ بات میں بیان کرتا چلوں اگرچہ ہمارا موضوع آج صرف خواب کی تعبیر ہے شیر جنگل میں نہیں رہتا لوگوں میں مشہور یہ کہ شیر جنگل میں ہوتا ہے تو یہ بھی خیال رہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ضرور ہے مگر اس کی رہائش جنگل پہ نہیں ہوتی تو یہ ایک ضمنی طور پر بات بیان کر دی اب اسے خواب میں دیکھا تو اس کا کیا حکم ہوگا لیکن سب سے پہلے ایک بات اپنی ذہن نشین رکھی کہ خواب کی مختلف نوعیتیں سرکار اعلیٰۃ آل رضی اللہ تعالی نے بعض کو وسافظ بھی بیان فرمایا کہ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے بعض جو ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں بعض من جانب شیطان ہوتے ہیں پھر خواب جو غیر نبی کا ہوتا ہے وہ شرعن حجت نہیں ہوتا یہ ساری باتیں آپ نے مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں بارہا سنی ہوں گی دیکھی ہوں گی اور آپ اس سے واقف ہو چکے ہوں گے تو ان ساری باتیں جو ہمارے اس سلسلے میں بیان کی گئیں اس کے تحت جو ہے یہ ہماری بات چیت وہ تمہید اور وہ گفتگو اپنے ذہن پہ مد نظر رکھے اور اس کے بعد ہماری اس تعبیر کو سننے کی کوشش فرمائیں اور دوسروں کو بھی آپ چاہیں تو دل جوئی کی خاطر بیان کر سکتے ہیں شیر خواب میں نظر آئے تو کیا ہوگا شیر خواب میں کبھی ظلم و جابر کی شکل میں کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن خواب میں یہ اکثر موت کی خبر دیتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن بس اوقات وہ مریض کو اس کی آفیت خیریت اور خوشخبری کی بھی خبر دیتا ہے اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اب یہ یاد رکھیے کہ ہماری جتنی تعبیر ہے یہ جتنی تعبیر کا یہ سلسلہ ہے یہ علامہ دمیر رحمت اللہ تعالی نے جو خوابوں کی تعبیرات بیان کی جانوروں کے حوالے سے وہ بیان کی جا رہی ہیں اور علامہ دمیر رحمت اللہ تعالی عالدت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ان کی کتاب کے حوالے فتح رضوجیہ میں نقل فرمائے ہیں اور یہ ایک مستند بزرگ رحمت اللہ تعالی لے انہوں نے اپنے جو خوابوں کی تعبیریں ہیں وہ جمع فرمائی لیکن ان کا انداز یہ ہے کہ یہ مختلف احوال کے اعتبار سے تعبیریں بیان کرتے ہیں یعنی اگر اس حال میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اور اس حال میں دیکھا تو یہ تعبیر ہوگی اس کی جھلک آپ اب ملازہ کیجئے اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا کہ شیر اس کے مقابل آ گیا پھر وہ شیر سے دھور بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شیر کو دیکھنے والا ہمیشہ بخار میں مبتلا رہے گا یا جیل میں زندگی گزارے گا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواب کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے کی تعبیر کی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوش یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے اب اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا اب یہی سواری پر سوار شخص جسے خوف مل رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ وہ پریشانی اور آزمائش میں مبتلا ہوگا اور یہی شخص اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر پر سواری کیے ہوئے مگر اس کو خوف ہی محسوس نہیں ہو رہا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف کے لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ظالم حاکم کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کر لے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی بشرط یہ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ امید سے ہو یعنی اس کی بچے کی امی امید سے ہوگی تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ گویا اس کے ہاں اولاد ہوگی اور اگر ایسی صورتحال اس کے گھر میں نہیں پائی جاتی اور یہی خواب دیکھا ہے تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی امیر بچے کی پرورش کرے گا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر چنگھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دوسرا جانور جس کی ہم تعبیر سنیں گے وہ جانور بڑا مشہور جانور ہے اور وہ جانور جو ہے وہ جانور ہے یا کشتی مگر کشتیاں تو چلتی ہیں سمندر پر اور وہ ایسا جانور ہے جو کشتی بھی ہے مگر سمندر پر بھی نہیں چلتا وہ جانور چلتا خشکی پر ہے اور خشکی کی کشتی کہلاتا ہے اب اس جملے سے آپ خود سمجھ چکے ہوں گے وہ جانور اونٹ ہے خواب کی تعبیر کا علم جاننے والوں نے کہا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سو اونٹوں کا مالک ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکم قائد رہنما بنے گا اس سے بہت سا مال ملنے کی امید رہے گی اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریبڑ کا مالک ہو گیا یا اسے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے علماء مبرین نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بہترین سلا اور دین و عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی یعنی اچھا سرا بھی ملے گا اور اس کے دین و نظریات کے حوالے سے بھی سلامتی نصیب ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا عید المی کئی فقوری قطرت الغشی جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکمنس کے اعتبار سے اٹھاسیویں یعنی ایٹی ایٹ نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر سترہ یعنی سیونٹین میں یہ ارشاد ہوتا ہے ترجمائی کنظور ایمان تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اس سے پہلے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے دوسری تعبیر اور اس سے متصل ایک اور آیت بھی ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں جمل یعنی اونٹ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے اعمال کا مرتکب ہے برے اعمال کرنے والا ہے چنچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے بلا ید خلو نل جنتا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناخے میں اونٹ داخل نہ ہو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت العراف جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے ادبار سے ساتویں صورت ہے آیت نمبر چالیس یعنی میں یہ آیت ای کریما ہے جس کا ترجمہ اپ کے آگے بیان کیا گیا یہاں سے ایک اصول پتا چلا کہ ہمارے جو علماء معبرین ہوتے ہیں اور بزرگان الدین رحیمہ اللہ المبین جو تعبیر بیان کرتے بس اوقات اس تعبیر کا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں چونکہ یہ کیفیت بیان ہوئی حدیث پاک میں چونکہ یہ کیفیت بیان کی گئی تو اس کیفیت کے ذریعے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس خواب کو دیکھنے والے کے لیے یہ حکم ہوگا تو پتہ چلا کہ جو معبرین جو علماء کرام رحیمہ ملاء السلام بیان کرتے ہیں اس کی تعبیریں خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر آیات قرانی اور احادیث ہوتی ہے اس کے علاوہ مزید بزرگان دین کے اپنے تجربات ہوتے ہیں جس کی روشنی کے اندر وہ بیان کرتے اور معاببرین کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط بھی علماء معاببرین نے بیان کی ان شرائط کے پیش نظر اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اب جو انہوں نے نقل کیا وہ آپ کے آگے پیش کی جا رہی ہے تو تعبیر کی اصل بیان کرنے کی صلاحیت علماء معبرین میں ہوتی ہے کہ جن میں جو شرائط مخصوص شرائط پائے جائیں وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں بہرحال قرآن مزید سرقان حمید کی آیات احادیث سے تعبیر کرنے کا ہمارے بزرگان دین کا معمول ہے جہاں یہ بات پتا چلی وہاں یہ بھی پتا چلا کہ بس اوقات خواب دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ خواب دیکھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے جس طرح کے یہ خواب بیان کیا گیا کہ باس اوقات اونٹ کو دیکھنا برے اعمال کا ارتکاب کرنے کے مترادف ہے برابر ہے کہ بندے سے اگر کوئی خدا نہ خاص طور کوئی برا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس برے عمل کی وجہ سے بھی بس اس کو خواب میں اونٹ نظر آتا ہے تو ہمیں خواب کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے گناوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی جستجو کرنی چاہیے اسی طرح اونٹ کو دیکھنا یعنی جمل یہ بھی مطلب آپ سمجھیے کہ اونٹ کو جمل بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اسے دیکھنے میں بس اوقات حج کی علامت بھی شمار کیا جاتا ہے علما معدین اس لیے حج کی علامت شمار کرتے ہیں کہ جس طرح آئےت کریمہ میں آیا وہ تہ میرو اصقا لقم بلد تو اسی طرح بعض آیات کے تحت یہ اس انداز سے مدنی پول لٹاتے ہیں اس پر بیٹھ کر رائے خدا سہدل میں سفر کیا جاتا ہے اور پہلے جو ہے وہ اس پر ہی بیٹھ کر سفر کرنے کا معمول ہوا کرتا تھا اور سفر ہوا کرتا تھا اور حج کی طرف روانگی ہوتی تھی تو اس انداز کے پیشے نظر علماء معبرین نے ابھی بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والا امید ہے کہ شاید وہ حج کا مسافر بنے یعنی وہ مسافر مدینہ بنے حج کے لیے سفر کرے اونٹ کو دیکھنے کی ایک تعبیر سفر مدینہ کی بھی ہے ہاتھ میں اونٹ کے سر کو کھانے سے مراد کسی سردار کی غیبت کرنا ہے اور غیبت کے بارے میں عام طور پہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی غیبت کرنے کے بارے میں تو ہم نے سن لیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ ہم کسی سردار کی کسی قوم کے رہنما کی آج بھی مطلب اقوام کے مختلف رہبر اور رہنما پائے جاتے ہیں اور ہمارے عام طور پر ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں اور اپنا حق سمجھ کے غیبتیں کی جاتی ہیں اس کے خلاف بڑا سے نکالی جاتی ہیں عام طور پر توجہ نہیں ہوتی کہ غیبت ہو رہی ہے یا بہتان ہو رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہمارے سے برا ہو رہے ہیں اگر ہم اس بارے میں علم نہیں جانتے تو یاد رکھیے کہ اس کا علم جاننا فرض اور ضروری ہے اور الحمد للہ اسبد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے اور المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں فیضان سنت جلدم کا ایک باب اس کو ضرور حاصل کیجئے اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں غیبت کی تباہ کاریاں پتہ چلیں غیبت کے اداب پتہ چلیں غیبت کی تعریف پتہ چلے غیبت کی مثالیں پتہ چلیں اور غیبت سے بچنے کا طریقہ کار بھی سیکھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کا بھی ہمیں جذبہ ملے کیونکہ امیر عالیہ کی کتابوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں آپ تعریف بیان کرتے ہیں جہاں آپ اس فیلڈ کی مزہ مد بیان کرتے ہیں وہاں ذہن سازی بھی کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچا جائے تو ذہن سازی کا بہت اعلیٰ ترین طریقہ الحمد للہ السل جو امیر علیہسنت نے عطا فرمایا وہ اس کتاب نے بہت نمایاں طور پر جھلک رہا ہے اپ خود سوچیے کہ یہ کتاب امیر علیہ نے شروع میں لکھی تو غالباً 16 صفحات کی تھی پھر اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا تو بتیس سفات کا رسالا ہمارے سامنے آیا پھر اس پہ تخریج کا کام ہوتے ہوئے اس کو نظر ثانی کا ایک مرتبہ کام کیا تو اصلاح امت اور خیر خا امت کے جذبے کے تحت آپ لکھنا شروع کیا تو 500 سو صفحات کے قریب غالباً یہ کتاب اس وقت موجود ہے دعوت کے شاط ادارے مکاتب المدینہ سے حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ دنیا کے کسی اور کونے میں جہاں آپ مکمل مکتبت المدینہ نہیں پاتے تب بھی آپ پریشان نہ ہو مکتبت المدینہ سے اگر آپ یہ کتاب حاصل نہ کر پائے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈریس موجود ہے یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کریں سرچ کریں ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کا مطالعہ کریں ہو سکے تو روزانہ گھر میں دس دیں انشاءاللہ شاء الطلا الفل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناؤں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا علی الحبیب، اللہ تعالی علی محمد خواب میں دو اونٹوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دو بادشاہوں میں زبردست جنگ ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو مالک میں اچھی خاصی جنگ ہو اب جس جانور کے خواب کی تعبیر پلان کی جائے گی وہ جانور بڑا خوبصورت سا ہے چھوٹا سا جانور ہے گوشت خور بھی نہیں ہے سبزی کھاتا ہے اور نگاہوں کو بہت بھاتا ہے مگر پھر بھی لوگ اس کو نہیں پالتے وجہ یہ کہ وہ آپ کے باغ کے اندر گھڑے کرے گا اور اندر اندر کی ساری سبزیاں وغیرہ سب کچھ کھا جائے گا اور پھر اس کے پیشاب میں بدبو بھی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے کون سا جانور ہے وہ جانور خرگوش اچھا یہاں اس سے پہلے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں آپ کہیں گے کہ آپ نے خرگوش کی مذمت بیان کر دی اب یہ کوئی غیبت ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب آپ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک تو غیبت ہوتی کس کی ہے جانور کی غیبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہاں بعض صورتوں میں جانور کی برائی بیان کرنا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے جو تعریف غیبت کی بیان کی جاتی ہے کسی مسلمان کے اوپ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے, جانوروں کے اعوب کو غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن بعض صورتوں میں جانور کی برائی بیان کی جائے یہ بھی غیبت ہو جاتی ہے مثلاً اس کا جانور بالکل لاگر بس کیا کہوں ہر وقت اس کا جانور شور ہی مچاتا رہتا ہے ہماری تو نیند خراب کر کر رکھی ہوئی ہے تو اب اس طرح کی صورتیں ہوں گی اور جس سے شکایت کی جا رہی ہے جو پہلی شکایت کی گئی اس کے تو بظاہر کوئی حاجت نہیں جو دوسری شکایت ہے وہ بعض صورتوں میں کسی شخص سے امداد طلب کرنے کی اگر صورت ہو تو وہ گناہ بری غیبت میں شمار نہ ہو لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جانوروں کے مالک کی غیبت جانور کی برائی کی صورت میں بیان کر دی جاتی ہے اور گناہ گار اور جہنم کی حقداری کا سامان بھی ہو جاتا ہے ضرور غیبت کی تباکاری ہے، کتاب کا مطالعہ فرمائیے خرگوش کی خواب میں تعبیر ایک خوبصورت عورت کی ہے جس میں محبت و الفت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی عورت خوبصورت ہو مگر محبت بالکل نہ کرے اگر خواب میں خرگوش دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا یاد رکھیے یہاں چلیں ایک مسئلہ بھی ارض کرو خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسی جگہ سے اسے رزق ملے گا جہاں سے اس کو تصور بھی نہ ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے خرگوش بطور ہدیہ دیا یا اس نے خرگوش خریدا تو ان سب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی اگر یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ نہیں کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے گی بلکہ ایسا ہوگا کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی یہاں پر اب شکار جانور کے شکار کی بھی بات آئی اور خرگوش کے شکار کی جو بات ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیجیے کہ خرگوش ہو یا کوئی بھی جانور ہو شکار ضرورتاً کرنے کو جائز کہا گیا ہے سرکار عالت و رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تفصیلی احکام لکھے کہ بعض لوگ شکار کرنے والے شکار کے لیے چلے جاتے ہیں اور دو دو دن تین تین دن شکار کو لے کر آتے ہیں اور شکار کر آ کر کھاتے بھی نہیں دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں یعنی ان کا مقصود جو ہوتا ہے وہ تفریح ہوتا ہے شکار کرنا ہوتا ہے جب شکار ہو گیا تفریح پوری ہو گئی اور وہ جانور ہاتھ آ گیا تو دوسروں کو دے دیا اور اپنی تفریح انہوں نے مکمل کر لی تو اس طرح کی جو شکار کیے جاتے ہیں اس کی شر ان اجازت نہیں ہے اور ایسا شکار کرنے کا کام کرنا یہ ناجائز ہے اگر شکار کرنے کی شرائط پوری پائی جائے تو جانور حلال ہوگا جانور حرام نہیں ہوگا چونکہ حلال جانور کا شکار ان شرائط کے پیش نظر کیا گیا جس شرائط کے بعد جانور حلال ہوتا ہے لیکن شوقیہ طور پر شکار کرنے کا یہ کام کے شکار کے لیے جانا اور اس انداز سے شکار کرنا یہ کام ناجائز ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اب جو جس جانور کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی اس جانور کو انتہائی یوں کہا جائے کہ بے وقوف جانور سمجھا جاتا ہے اور اس جانور کو ایک تعداد حکارت کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے مگر اسلام نے ایسے جانور کو کہ جس پر لوگ جسے پسند نہیں کرتے نام سنتے تو ہسی آ جاتی ہے مگر اسلام نے اس جانور کی بھی دل جوئی کے اہتمام کیے پیارے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے اس جانور پر سواری بھی فرمائی یہ دراز گوش ہے جسے ہم گدھا کہتے ہیں تو یہ جانور بظاہر ہمیں بیوقوفی کی علامت لگتا ہے مگر خواب میں آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس کی تعبیریں خواب میں آنے کی شاید اچھی ہی ہوتی ہیں خواب میں گدھے کا نظر آنا خوش بختی اور کامیابی کی دلیل ہے اور بعض اوقات گدھا خواب میں نظر آتا ہے تو اس سے مراد غلام یا لڑکا یا مال کی علامت ہے بعض اوقات سفر اور علم کی جانب بڑھنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کا مسل عماری یہ اور کبھی کبھی معیشت کی جانب ارشاد ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کا آیتن آیات کا ترجمہ اور اس کے تحت جو مفہوم آتا ہے وہ بیان کرنا وہ یہ علماء نے ان آیات سے دلیل پکڑی اور اس کے حوالے سے بیان کیا ان کا کام ہے ہم کوئی آیت دیکھ کر کوئی چیز اور اس کی کوئی تعبیر وغیرہ بیان نہیں کر سکتے مگر یہ پتا چلا کہ اس جانور کو خواب میں دیکھنے سے بس اوقات فوائد حاصل ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا مذکر اگر منس کو دیکھ لیا گیا گدھی کو خواب میں دیکھا تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی اس کی تعبیر ایسی عورت ہے جو کاروبار میں مددگار انتہائی مفید اور نسل و اولاد والی ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خچر خواب میں خچر پر سواری کرنا سفر پر دلالت کرتا ہے اور طویل عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے خچر کو خواب میں دیکھنا مرتبہ اور عزت کی طرف اشارہ کرتا ہے اب اس جانور کا بیان ہے جو چلاکی میں بہت مشہور ہے اب اس کی حکایت چلاکی کی بیان کی جائے یا اس کا نام سنتے ہی مطلب مدنی چینل کے شاید سو فیصد ناظرین اس جانور کو سمجھ چکے ہوں کہ وہ کون سا جانور ہے جو ہوشیار ہو چلاک ہو اور بڑے انداز سے کام کرتا ہے اس کی ایک بہت پیاری حکایت علامہ دمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاسکیہ کے حوالے سے نقل کی ہے ایک مرتبہ شیر لومڑی اور بھیڑیا اکٹھے شکار کے لیے چل پڑے انہوں نے جنگلی گدا ہرن اور خرگوش کا شکار کیا شیر نے بھیڑیے سے کہا تم یہ سارا شکار تقسیم کر دوڑے نے کہا معاملہ تو بات ہے جنگلی گدا تیرے لیے خرگوش لومڑی کے لیے اور ہرن میرے لیے پس شیر نے زوردار پنج, پنجا مارا اور بھیڑیے کا سر تن سے جدا کر دیا پھر شیر نے لومڑی سے کہا اللہ تعالی بھیڑیے کا برا کرے یہ تقسیم کا معاملہ بالکل نہیں سمجھتا بالکل جائل آدمی ہے تم اب ان جانوروں کو تقسیم کرو لومڑی نے کہا ابو الحس یہ شیر کی کنیت ہے معاملہ تو بالکل واضح جنگلی گدا آپ کے صبح کے کھانے کے لیے ہرن شام کے لیے اور خرگوش آپ اسی وقت کھا لیجئے شیر نے لومڑی سے کہا تم نے فیصلہ کرنے میں عقل مندی سے کام لیا تم نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی لومڑی نے کہا بھیڑیے کا حشر دیکھ کر میں نے یہ تقسیم سیکھ لی تو انتہائی چلا چلاک اراروں مکار جانور اور یوں کہا جائے اس وقت مدنی چینل کے سو فیصد ناظرین مدنی منہ مدنی منیا شاید نہ سمجھی ہوں تو الگ بات ہے ورنہ ان میں بھی ایک تعداد بالکل سمجھ گئی ہوگی کہ کون سا جانور مراد ہے جی لومڑی خام میں لومڑی کی تعبیر عورت سے دی جاتی ہے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے گا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرے گا اور بیوی بی بھی اس سے بہت محبت کرے گی اب اگر یہ خواب دیکھا کسی عورت نے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو مرد تھا کہ اس نے لومڑی کو دیکھا تو اب اس کی تعبیر آپ نے سنی اور کئیوں کے دل میں خوشی داخل ہو گئی شاید اور کئی چہرے کھل اٹھے ہوں گے اس تعبیر کو سن کر لیکن اگر یہی خواب ایک عورت دیکھے تو اس سے کیا مراد ہوگی اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس کو مکار اور فریبی مرد سے واسطہ پڑے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لومڑی سے جھگڑ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے قرض خواہ سے جھگڑا کرے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ایک انتہائی بہترین جانور طبیعت کا اس کی طرف میلان یعنی اس جانور کو دیکھ کر دی چاہے کہ اس سے شفقت برا ہاتھ پھیرا جائے اور مسلمانوں کی ایک تعداد رائے خدا سل میں اس جانور کو قربان بھی کرتی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کے گوشت کی طرف بھی ہمارے جسوں کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ جانور پسندیدہ خوراک بکرا اب بکرا بکری مطلب ہمارے ہاں عام طور پر وہ بکرا بولا جاتا ہے بکری کے بچے کو خواب میں دیکھنا بچے کی خوشخبری کا پیغام ہے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بکری کے بچے کے پائے کھائے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے گی اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکری کے بچے کی دھوئی ہوئی ٹانگ کھا رہا ہے اب اگر وہ ٹانگ سخت ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ غیبت اور چغلی کی علامت ہے یعنی جو شخص غیبت اور چغلی کی طرف مبتلا ہے تو اس شخص کو اس قسم کا خواب نظر آئے گا تو غیبت اور غیبت کے ساتھ چگلی غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے ہم تو غیبت کریں نہ سنیں ان شاء اللہ ارس بدل تو اب یہ غیبت کے خلاف جو اعلان جنگ بھی ہوا غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے اور غیبت نہ کرنے کے عزم بھی ہم نے ہوا ہے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور عزم یہ بھی ہے کہ محبتوں کا چور چغل خور چغل خور تو محبتوں کے جو چور ہیں وہ چغل خور کیوں ہیں چگلی کس چیز کو کہتے ہیں اگر یہ ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی کئی برائیاں خود بخود دم توڑ دیں مگر ہماری ایک تعداد چگلی کو بھی نہیں سمجھتی ہماری ایک تعداد غیبت کو بھی نہیں سمجھتی چگل خور کیسا ہے اس کی بات بات یہاں سے سنی اس کو پہنچا دی اور دو افراد کو لڑا دیا دو افراد آپ کو ملتے نہیں ہیں اس نے میرے بارے میں یہ کہا اس دوسرا کہتا اس نے میرے بارے میں یہ کہا بھائی آپ دونوں جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا کہ اس نے آپ کے سامنے کہا تھا اگر آپ کہتے میرے پڑوسی نے مجھے برا بلا کہا اور وہ پڑوسی کہتے ہے تم نے مجھے برا ولا کہا تو اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ آخر ہم دونوں کے درمیان جو دو مطلب آپ سمجھے پارٹیاں جن کی لڑائی ہو رہی ہے کہ دونوں مقابل میں آ چکے ورسس میں آ گئے دونوں کمپیٹیٹر بن چکے ہیں دونوں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے یہ جو دو آپس میں پارٹیاں ہو گئی دو اپوزیشن بن چکے ان دو اپوزیشن کے بیچ میں کوئی ریفری بھی تو ہے کوئی ایسا فرد بھی تو ہے کہ جو ان دو افراد کو ملا رہا ہے آپ نے بات کس سے کی تھی اس تک کیسے پہنچی اس نے بات کس سے کی تھی آپ تک کیسے پہنچی تو کوئی بیس میں فرد ہے نا جو ایسا فرد ہے کہ جو ان دونوں افراد کو آپس میں گویا لڑوا رہا ہے وہ کون ہے محبتوں کا چور چلخور چگل خور جی اگر خواب یہ دیکھا کہ آپ نے بکری کے بچے کی بنی ہوئی ٹانگ کھائی اور وہ ٹانگ سخت ہے تو اس کا مراد یہ ہے اس کی علامت جو حاصل ہوئی وہ غیبت اور چغلی کی علامت حاصل ہوئی یاد رکھیے جس طرح غیبت کا علم سیکھنا فرض ہے اسی طرح چغلی کا علم بھی سیکھنا فرض ہے اور غیبت کی تباہ کاری کتاب جس کے بارے میں میں نے آج بار بار عرض کی اس کتاب کے اندر چغل خوری کے بارے میں مذمت بھی بیان ہے عید کا دن ہے بہت سی جگہوں پر جا رہے ہیں بہت سے افراد سے ملتے ہیں آج آپ خالہ کے ہاں جائیں گے تایا کے ہاں بھی جائیں گے ماموں کے یہاں جائیں گے تو پھوپھی کے یہاں بھی جائیں گے تو اس انداز سے آپ کا جانا آنا ہے نانی کے یہاں بھی جانا ہے دادا کے پاس بھی جانا ہے اور ان جانے آنے میں کئی رشتے داروں کا ملنا ہے تو آج بہت سی قیمتیں ہوگی آج بہت سی چکریاں ہوں گی اور بہت سے لوگوں کے خلاف گفتگو کی جائے گی تو یاد رکھیے وہاں آپ آج مٹھائی کا ڈبا توفے میں لے کر جا رہے ہیں آج میں ایک آپ سے ارض کر رہا ہوں مگر چینل کے ناظرین سے میری التجا آپ نے مٹھائی کا ڈبا کے اندر تحفے میں دینا ہے بھلے آپ دیں آپ کی مرضی آپ نے اپنا کولڈنگ عام طور پر ہمارے کولڈنگ ڈرنک میں دی جاتی ہے بسکٹ توفے میں دیے جاتے ہیں پھل تحفے میں دیے جاتے ہیں اور عید کے اندر ہر گھر میں جاتے ہوئے مختلف چیزوں کے تحفے میں دی جاتی ہیں آپ یہ توفہ ضرور دیں مگر میری طرف سے یہ عرض ہے آپ ابھی اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں میں جانے سے پہلے آپ اپنے اپنے شہر اپنے ملک میں پائے جانے والے مدنی مرکز کا رخ کریں مکتبت المدینہ کا رخ کیجیے غیبت کی تباہ کاری کتاب حاصل کریں اور جس کے گھر میں جائیں اس کو یہ کتاب ضرور تحفے میں دیجیے اور اس کو تاکید کیجیے کہ آج کا ہمارا یہ جو عید کا دن ملاپ کا دن ہے اس سے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو غیبت بھی ہو جاتی ہے چغلی بھی ہو جاتی ہے اس سے بچیے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے ان شاء اللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے آپ کی مٹھائی تو دو دن میں ختم ہو جائے گی آپ کی کولڈنگ چار دن میں ختم ہو جائے گی پھل تو اسی دن ختم ہو جائے گا آئس کریم ہوگی تو شاید آپ کے جاتے جاتے آپ کے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ختم ہو چکی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ کتاب جو آپ نے اگر تحفے میں عید کے دن تحفے کے اندر دے دی ان شا ادلا سوال اس کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ وہاں سے آ جائیں گے بلکہ یقینی طور پر ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کی موت کے بعد بھی یہ کتاب آپ کے اشار ثواب کا ذریعہ بنے گی مدنی چینل کے ساتھ آپ کی عید کا سلسلہ جاری ہے ابتدا میں آپ کو عید کی مبارکباد دینی چاہیے تھی لیکن آخر میں میں نے نیکی کی دعوت بھی دی ہے تو عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں یہ عید واقعی نیک کار کے لیے تو مبارک بادی کا پیغام ہے کہ مزدور کی مزدوری کا دن ہے اور دوسری جانب شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کی جو ان لمحات میں کیفیات ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں عید کی اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ غم رمضان کو بھی یاد رکھیے اور الوداع رمضان کی کیفیت کا بھی تصور رکھیے مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ شاء ان دونوں کیفیتوں سے آپ کو حصہ ملتا رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد